بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے جو ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر فورٹی ہوگا اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹاپک جو اس کا ہم کور کر رہے ہیں مورگیج فائنانس کے حوالے سے ہاؤسنگ فائنانس ان پاکستان ہم اس کو مکمل کر سکیں پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ پالیسیز کی بات کی تھی کچھ پروسیجرس کی بات کی تھی اور ہم نے آپ کو کے ساتھ وہ کچھ چیزیں شیئر کی تھیں جو پاکستان میں بینک سامپل کے طور پر ایک ایگزامپل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو نارملی پاکستان میں بینکس آپریٹ کر رہے ہیں اور جو مارگیج کے پروڈکٹس آفر کرتے ہیں سروسز دیتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں پچھلے لیکچر میں پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ پروڈکٹ فیچرز کی بات کی تھی یہ جو مارگیج کا پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ کیا ہیں نارملی اس میں ہم بات کرتے ہیں کسٹمر ٹائپ کی پھر اس میں بات ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا اماؤنٹ منیمم اور میکسیمم رکھنا ہے تو نارملی بینک یہاں پر پانچ لاکھ سے لے کر دو کروڑ ٹوینٹی ملین تک ہوتا ہے اس کے بعد اس میں مختلف اور فیچرز ہوتے ہیں لائک like اس میں مارک اپ ریٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ فلوٹنگ ریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ فکس کے بھی چانسز ہوتے ہیں لیکن جو کہ پریکٹس دیکھی گئی ہے وہ فلوٹنگ ریٹ کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد اس میں جو کولیٹرل کا کانسیپٹ ہے کہ آپ بینک کو جو کولیٹرل ایک طرح سے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے کسٹمر وہ وہی پراپرٹی ہوتی ہے جس کو بینک فائنانس کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کولیٹرل کا ہونا ضروری ہے ادروائز یہ ایڈوانس جو ہے وہ ان ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کے پیرامیٹرز ڈفر کر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیٹ اکوٹی کی بات ہوتی ہے اور اکارڈنگ ٹو سٹیٹ بینک پروڈینشیلس یہ ہوتا ہے ایٹی لیکن نارملی جو بینک فکس کرتے ہیں وہ ایٹی کے حوالے سے ہوتا ہے پھر اس میں ڈسبرسمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ڈسبرسمنٹ ٹرانچز میں ہوتا ہے اور ٹرانچیز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لون جو کہ ایک کنسٹرکشن کے لیے دیا جا رہا ہے وہ یک مشت نہیں دیا جاتا بلکہ وہ کنسٹرکشن کے اسٹیجز کے ساتھ لنک ہوتا ہے اس لیے وہ ڈسبرس ہوتا ہے مختلف ٹرانچز کے اندر لیکن اس کے برعکس اگر لون لیا جا رہا ہے آؤٹ ریٹ پرچیز کے لیے تو ظاہر ہے اس میں پھر مشت ٹوٹل پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ ایک طرح سے ڈسبرسمنٹ کا کانسیپٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر جو فیچرز میں اور چیزیں آتی ہیں اس میں اسٹیٹس ہوتا ہے کسٹمر کا اس کو پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر پاکستان نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے تو وہ اسٹیٹس بھی ایک طرح سے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور اس میں پھر بات کرتے ہیں ہم کہ اس کی ایج کا جو تعلق ہوتا ہے کہ ایج نارملی منیمم 21 ایئرز ہوتی ہے اور میکسیمم جو کہ 60 ایئرس کی ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ ایک طرح سے اس میں بینچ مارک رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا امپلائمنٹ کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کسٹمر نے اگر سروس میں ہے انوالو ہے وہ سیلریڈ پرسن ہے تو کم از کم اس کی دو سال کی سروس ہونی چاہیے اور اس دو سال میں ایک سال کرنٹ امپلائر کے ساتھ ہونا چاہیے یا اس کے برعکس اگر وہ سیلف امپلائیڈ پروفیشنل ہے یا سیلف امپلائڈ بزنس مین ہے تو پھر اس میں دو سال کی کنڈیشن ہے کہ وہ دو سال سے اس پروفیشن یا اس بزنس میں انوالو ہو اور پھر اس میں آخر میں ہم دو اور پوائنٹس تھے فیچرز میں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے ایک پرسنل گارنٹی کے حوالے سے تھا اور یہ وہ آسپیکٹ ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر بینک جو بارڈر لائن کیسز ہیں اس میں اگر ایڈیشنل سیکیورٹی کے طور پہ ایڈیشنل کمفرٹ کے طور پہ کوئی گارنٹی لینا چاہتا ہے ایسے سورس سے جو بینک کو ایکسیپٹیبل ہے تو ایک یہ بھی ایک اس کے اندر آسپیکٹ ہوتا ہے اور اس میں آخری چیز جو تھی وہ ری پیمنٹ ٹرمز کا حوالہ تھا اور جو اس میں اموٹائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ایکول منتھلی انسٹالمنٹس جو کسٹمر پے کرتا ہے وہ فیچرز کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں ظاہر ہے کسٹمر کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو وہ ایکول منتھلی انسٹالمنٹ ری پے کر رہا ہے بینک کا لون واپس کر رہا ہے اس منتھلی ایکول انسٹالمنٹس کے اندر کچھ پورشن جو ہوتا ہے وہ مارک اپ کا ہوتا ہے اور کچھ پرنسپل ری پیمنٹ کا ہوتا ہے یہ کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا کسٹمر کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹکی ایشو ہوتا ہے جس میں اکثر کسٹمر جو ہے نا وہ کنفیوز رہتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے ان بیہاف بینکس جو ان کی بینکس کے کنسرن لوگ ہیں کہ کسٹمر کو پراپرلی اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں یہ چیزیں جو فیچرز نارملی اور اس کے علاوہ کچھ اور فیچرز بھی بینکوں کے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مارگیج فائنانس کا جو پروڈکٹ ہے اس کے یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے بعد ہم نے پروسیجرز کی بات کی تھی پروسیجرز کے حوالے سے ظاہر ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ پالیسیز جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائی تھیں جب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے جب ایک ایک طرح سے اس کو ایکشن میں لانے کا بات بات آتی ہے تو پھر پروسیجرز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کنسرنڈ اسٹاف کو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کو کنسرنڈ سیکشن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو پالیسیز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اور اس میں پہلی چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی وہ تھا ایک طرح سے پری اپروول پروسیس پری اپروول پروسیس میں جو ٹیمیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں وہ سیلز کی ٹیم ہوتی ہے اور جو کریڈٹ پرپوزل ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ان آڈر ٹو پریزنٹ اٹ ٹو دا کریڈٹ کمیٹی فار اپروول یہ وہ ٹیمز ہوتی ہیں اور یہ ظاہر ہے جب کریڈٹ پرپوزل بنانے سے پہلے کسٹمر کو اپروچ کرتے ہیں اور کسٹمر سے کچھ ڈاکومنٹس لیے جاتے ہیں جو ہم نے کو بتائے تھے یہ تقریبا چودہ کے قریب ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اس میں میجر ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں جو کسٹمر سے لیے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے لون اپلیکیشن فام ہوتا ہے یہ نارملی بینکس بہت ڈیٹیل میں بناتے ہیں اس کے مختلف کالمز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک بینک کسٹمر کا پروفائل سامنے آتا ہے اور کسٹمر ایک طرح سے اس کو سائن کرتا ہے اور ایک طرح سے وہ اوتھنٹیکیٹ کرتا ہے وہ انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ جو اس کے اندر ڈیٹیلز دی گئی ہے وہ ایکوریٹ ہے وہ صحیح ہے اور کسی قسم کی کنسیلمنٹ نہیں ہے اس کے بعد ظاہر ہے جو اور ڈاکومنٹس جو میجر ہیں وہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہے جو کہ کسٹمر کا اور بینک کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے فوٹو ہوتی ہیں سی این آئی سی کی کاپی ہوتی ہے جو نادرا سے ویریفائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیلری کا جو ایک امپلائمنٹ کا جو ایک لیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور بی بی ایف ایس کا کانسیپٹ ہے جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے بیسک بور شیٹ اس کے اندر بھی کسٹمر کا ایک بریف سا پروفائل ہوتا ہے یہ انیشلی ڈاکومنٹس لینے کے بعد پرپوزل پرپیئر پر کیا جاتا ہے اور پھر وہ کریڈٹ کمیٹی کو یا مختلف جو آتھورائزیشن کے لیولز ہیں اپروول کے حوالے سے ڈپینڈنگ آن دی لون اماؤنٹ یہ ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور جب یہ اپروول ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپروول کا جو اپرووڈ لمٹ ہوتی ہے یا اپرووڈ لون ہوتا ہے وہ پھر ایک طرح سے کیٹ کو جاتا ہے کیٹ کا ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک بہت اہم رول ہے اور اس کو ہم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا نام دیتے ہیں کیٹ جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں میجر یہ ہے کہ جا جو اپروف پروسیس اس کے پاس آیا ہے جو پاس لمٹ آئی ہے اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے اس کو انشور کرنے کے لیے جب تک کیٹ سیٹسفائی نہیں ہوگا یہ ڈسبرسمنٹ نہیں ہوگی لون جو ہے ان دی فارم آف فیڈنگ دا لمٹ ان دا کسٹمر اکاؤنٹ اور کریڈٹنگ دا لون کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ آف دا کسٹمر کیڈ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور خاص طور پہ مورگیج کے حوالے سے جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے کہ بینک نے جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر اپنا ٹائٹل جو ہے وہ ایک طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو پرفیکٹ کرنا ہے اس میں بہت ساری ایکسٹرنل ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں اس میں ظاہر ہے جو کیڈ ہے اس کا تعلق جو لیزون ہوتا ہے وہ لائر کے ساتھ ہوتا ہے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں ڈفرنٹ باڈیز ہیں جو گورنمنٹ کی باڈیز ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ تحصیلدار ہوتا ہے کچہری کا اس میں بہت کام ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ہاؤسنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں یا جو اگر ہم بات کریں ایل ڈی اے کی کے ڈی اے کی یا سی ڈی اے کی وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو اس حوالے سے وہ ان ساری فارمیلٹیز کو دیکھیں کہ وہ فل ہو رہی ہیں نہیں ہیں یا نہیں تاکہ الٹیمیٹلی جب ڈسبرسمنٹ کی جائے تو ساری چیزیں ان آڈر ہوں اور یہاں پر اکثر بینکنگ کمیونٹی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ لون کی ڈسبرسمنٹ سے پہلے آپ کسٹمر سے جو کچھ سائن کروا لیں گے فرینکلی وہ سائن کر دے گا لیکن ونس دا لون از ڈسبرسڈ اس کو لون مل گیا اور کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوں گے پریکٹیکلی جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ریل لائف کیسز سامنے آتے ہیں تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ کیٹ جب یہ ساری فارمیلٹیز کو انشور کرتا ہے تو اس کے بعد ڈسبس ہوتی ہے اس کے بعد ظاہر ہے کیٹ جو ہے وہ ایک طرح سے آفر لیٹر پریپیئر کرتا ہے جس کا اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پراپرلی ویٹڈ ہوتی ہیں لائر سے اور وہ کسٹمر کو ایک طرح سے آفر لیٹر بھیجا جاتا ہے جس کو کسٹمر کاؤنٹر سائن کرتا ہے کیونکہ بینک کے آلریڈی اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں تو یہ ایک اہم ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو اس الٹیمیٹ ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرتا ہے اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مختلف ڈاکومنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں ڈسبرسمنٹ سے پہلے اس کے اندر ڈیمانڈ پر مزری نوٹ اہم ترین ہے ایجنسی ارینجمنٹ ہے اور مارگیج کے حوالے سے جو ٹائٹل بینک کو ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہے تو سارے اہم ڈاکومنٹس ہیں اور اس کی کلاز جو ہوتے ہیں وہ سارے کسٹمر کے کو ایک طرح سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے کسٹمر کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا کلاوزز ہیں اس کی کیا امپلیکیشن ہے کیونکہ پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر کسٹمر اجلت میں ہوتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں وہ سگنیچر کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں سائن کرنا ہے بتاؤ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے ذمہ داری ہے بینک کے سٹاف کی کنسرنڈ آفیشلس کی وہ دیکھیں کہ کسٹمر کو ساری کلاوزز کا ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل پتہ ہے اور یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں پھر ظاہر ہے کیڈ والے جو ہیں اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک اور ایریا ہے جس میں کیٹ کا رول ہے وہ ہے بیلنس ٹرانسفر فیسیلٹی جس میں اس کا انٹریکشن دوسرے بینک سے ہوتا ہے جہاں سے بیلنس ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس کو بھی پراپرلی مینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کا لیکونا یا لوپ ہول نہ رہ جائے کہ الٹیمیٹلی جب بینک پے آف کرتا ہے دوسرے بینک کو اور ڈاکومنٹس سارے لیتا ہے اس میں ٹائٹل کی پرفیکشن اس میں ظاہر ہے ایک تھوڑا سا ٹائم گیپ ہوتا ہے لیکن اس ٹائم گیپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد کیٹ کی ذمہ داریوں میں ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ منتھلی ایکسیپشن رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں جو سینئر مینجمنٹ کو پریزنٹ کی جاتی ہے جس میں اوور آل پورٹ فولیو کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے کہاں ایکسیپشنز ہیں اس کی ہیلتھ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں کیٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں آخر میں ہم نے آپ سے بریفلی جو چیز ڈسکس کی تھی وہ سروے کے حوالے سے تھی جو پاکستان میں کنزیومر رائٹ کمیشن ہے انہوں نے جو سروے کیا تھا مختلف اور ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ اس کی فائنڈنگ شیئر کی تھی اس میں خاص طور پہ مارگیج کے حوالے سے سروے کی فائنڈنگز بریفلی ہم نے آپ کو بتائیں اس میں سیٹسفیکشن لیول کی بات ہوئی کمپلین ہینڈلنگ کی بات ہوئی اور اس میں ان فیکٹرس کی بات ہوئی جس کی وجہ سے کسٹمرز جو ہیں ایک بینک کو چوز کرتے ہیں مارگیج فائنینسنگ کے لیے یا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک طرح سے ان کو انکلائن کرتی ہیں اسی ایک بینک سے ڈیل کرنے کے لیے تو اوور آل اس سروے کی فائنڈنگ سے جو چیز سامنے آئی نٹ شیل میں سمرائز اگر اس کو کیا جائے تو وہ یہی تھا کہ بینکس کو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اپنے اس ایریا میں اور ظاہر ہے کسٹمرس کو نارملی کمپلینس رہتی ہیں اور ان کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ فرینکلی ایک میڈل میں آتا ہے وہ بہت ہائی نہیں ہے اور بینکس کی آبجیکٹو ہونی چاہیے کہ اس سیٹسفیکشن لیول کو آگے بڑھائیں آئیے جب ہم اب ہیں مورگیج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ سے اکثر کہا ہے کہ ہماری جو اسٹڈی ہے ہماری جو لرننگ ہے وہ ایک طرح سے سٹیٹک نہیں ہونی چاہیے وہ اس صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں اب یہاں ہمیں ایک سوال کرنا چاہیے کہ جو مورگیج انڈسٹری ہے پاکستان میں ان پرٹیکولر اور گلوبلی ان جرنل اس کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے یہ کنڈیشن کا معلوم کرنا اور اس کے بیسس پہ اگلے آنے والے وقتوں کے لیے دیکھنا کہ یہ مورگیج انڈسٹری کے حالات کیا ہوں گے یہ جاننا ضروری ہے اور اس لیے ہم آئیے اب یہ دیکھتے ہیں ایک گلوبل سٹڈی ہوئی ہے ریسنٹلی یہ مڈ 2009 میں یہ سٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی اور اس کے تین یا چار مہینے بعد اس کے ریزلٹ جب سامنے آئے اور ریزلٹ پبلش ہوئے اور یہ سٹڈی جو کنڈکٹ کی گئی تھی اس میں ریٹیل بینکنگ کو ایک طرح سے فوکس کیا گیا تھا یہ اسٹڈی ہر سال کنڈکٹ کی جاتی ہے ریٹیل بینکس کی لیکن اس سال انہوں نے خاص طور پر ریٹیل بینکنگ کے حوالے سے مارگیج انڈسٹری کو فوکس کیا اس کی پرائسنگ کی بات کی اور اس میں اراؤنڈ ففٹی پلس بینکس انوالو تھے فرم یورپ امیرکا اینڈ جپین یہ ریٹیل بینکرس تھے جو بہت زیادہ ایکٹیف تھے خاص طور پہ مارگیج فائنانسنگ میں تو یہ اسٹڈی کے جو فائنڈنگز ہیں ایک بہت لیڈنگ کنسلٹینسی فرم ہے اور یورپ کا ایک ایسوسیشن ہے جو مارگیج کے حوالے سے کسٹمرس کو اور اس کے اندر لیز آن کرتی ہے انہوں نے مل کے جوائنٹلی یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی ضروری ہے کہ ہم گلوبل پرسپیکٹو کو بھی دیکھیں کہ گلوبلی مارگیج انڈسٹری کہاں پر ہے کیونکہ اس کی امپلیکیشن الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی ہوگی ہم یہ اکثر بات مینشن کرتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے سرکمسٹانسز کی بات کریں جاپان کے سرکمسٹانسز کی بات کریں یا یورپ کے سرکمسٹانسز کی بات کریں تو وہاں اور ہمارے پاکستان کے سرکمسٹانسز میں کافی ڈفرنس ہے ویلڈ uh, پوائنٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے آسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کامون کامن ہوتے ہیں اور اس مارگیج کے حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان آسپیکٹس کو دیکھا جائے کیونکہ جب گلوبلی جو ٹرینڈ سامنے آئیں گے وہ پاکستان کو بھی امپیکٹ کریں گے پاکستان کی مارگیج انڈسٹری کو ہاؤسنگ فائنانس انڈسٹری کو بھی ایک طرح سے افیکٹ کریں گے اور جو پاکستان کے بینکس ہیں جو اس کے پلیئرز ہیں ان کو اس سے ایک طرح سے اویئر اویئرنیس ہونی چاہیے جو ان کے سینئر مینجمنٹ ہے یا ان کے ڈیسیژن میکرز ہیں یہ اسٹڈی جو کنڈکٹ کی گئی انہوں نے پہلے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو لیا وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہ تھا کہ 2001 سے لے کر 2007 تک جو مارگیج انڈسٹری تھی وہ اس کے اندر ایک بڑی ریپڈ گروتھ آئی اس کا والیوم بہت بڑھتے چلے گئے اور اس کو دیکھا گیا کہ یہ ایٹ ٹائمس بہت سی کنٹری میں اس کا جو پرسنٹیج لیول تھا اس کمپیئر ٹو جی ڈی پی وہ جی ڈی پی سے بھی ایکسیڈ کر گیا تھا مثال کے طور پر امریکہ میں یہ فگر مور دین ہنڈریڈ تھی یو کے میں بھی یہ فگر جو تھی مارگیج انڈسٹری کی وہ اراؤنڈ نائنٹی تھی آف دا جی ڈی پی تو ان فگر سے ان نمبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارگیج انڈسٹری میں گروتھ کتنی ریپڈ ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹرینڈ سامنے آیا جو ایک چیز دیکھی گئی کہ 2003 کے بعد 2007 تک مورگیج انڈسٹری کی پروفٹیبلٹی میں ایک طرح سے ڈکلائن آنا شروع ہوا ایک طرح سے اندر ریڈکشن شروع ہوئی اور جو اس کے خاص طور پر نیٹ انٹرسٹ مارجن کا کانسیپٹ ہے وہاں دیکھا گیا کہ بینک کے جو سپریڈز ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بہت سے زیادہ نئے پلیئر انٹر ہو رہے تھے اور چونکہ اس بزنس کے اندر کافی زیادہ ریٹرنس تھے پروفٹیبلٹی تھی تو نئے نئے پلیئرز آ رہے تھے اور ایگزسٹنگ پلیئرز بھی ایک طرح سے اور نئے پروڈکٹس آفر کر رہے تھے لیکن یہ پروفیٹیبلٹی کا جو ٹرینڈ تھا ڈکلائنگ جاری رہا اس کو کسی حد تک میٹیگیٹ کیا گیا کمپنسیٹ کیا گیا والیوم بڑھا کے جو ایکٹیو پلیئرز تھے انہوں نے ولیوم بڑھا کے جس کو آپ ہم کہتے ہیں ٹرن اوور کے اوپر انہوں نے پیسہ ایک طرح سے بنایا پیسہ ارن کیا لیکن جو ویلو کریشن کا کانسیپٹ تھا اس کے اندر کوئی بہت امپرومنٹ نہیں آئی اور یہ ٹرینڈ ظاہر ہے 2007 تک دیکھا گیا اور بینک اس میں ظاہر ہے اسٹرگل کر رہے تھے اب 2008 میں جب جو ایک طرح سے سب پرائم مارگیج کا کراسز آیا جس کو آپ اردو میں ہم کہتے ہیں ساری بسات الٹ کے رکھ دی سب چیز ایک طرح سے چینج ہو گئی پوری انڈسٹری کے ڈائنامکس بالکل جسے کہنا چاہیے چینج ہو گئے اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کرائس نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لیا پہلے بینکنگ سیکٹر اس کا ایک طرح سے لپیٹ میں آیا پھر ساری دوسرے کنٹریز کے دوسرے سسٹمز کے بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر اس کی ایک طرح سے زد میں آئے اور اس کے بعد اوور گلوبل اکنامک سلو ڈاؤن دیکھنے میں آیا جس کے اثرات ٹو تھاؤزنڈ کے اینڈ تک دیکھے جا رہے ہیں جب یہ چیز سامنے آئی اور یہ جو اب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ اب یہاں اسٹینڈ کرتی ہے جس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کی چینج سچویشن کیا ہے اور اس چینج سچویشن کو بیس بنا کر اس کو مد نظر رکھ اب ہم نے آگے پانچ سال میں کس طرح آپریٹ کرنا ہے تو اس کا جو فیکٹرز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس حالات میں تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ کیا ہیں وہ چار فیکٹرز ہیں جس نے اس چیز کو امپیکٹ کیا ہے مارگیج انڈسٹری کو امپیکٹ کیا ہے اور مارگیج انڈسٹری کی پروفٹیبلٹی کو امپیکٹ کیا ہے اور ان آرڈر ٹو مینج دا پروفٹیبلٹی ان چار فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے پہلا فیکٹر لاجیکلی جو ہے وہ گلوبل اکنامک سلو ڈاؤن ہے اس لیے کہ ایک جو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے مارگیج کی جو انڈسٹری ہے یہ اس کے ساتھ بہت سارے سب سیکٹرز انوالو ہیں تو ساری جو انٹر ڈپینڈنسیز ہیں جو انٹر لنکیجز ہیں اس کی وجہ سے گلوبل سلو ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے اب بینکوں کے لیے وہ والیوم جنریٹ کرنا وہ ریونیو جنریٹ کرنا پاسبل نہیں رہا تو پہلا میجر فیکٹر یہ ہے دوسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ ہے کاسٹ آف فنڈنگ کا کاسٹ آف فنڈنگ ظاہر ہے بینکنگ میں ہم سب جانتے ہیں آپ کے ساتھ اکثر ڈسکس ہوا ہے کہ کاسٹ آف فنڈنگ کا فیکٹر جب آپ کے سامنے ہوگا اور کاسٹ اگر ہائی ہو جائیں گی تو اکارڈنگلی آپ کو اپنی پرائسنگ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پرائسنگ کسٹمر کو شوٹ کرتی ہیں یا نہیں تو جب کاسٹ آف فنڈنگ کیوں بڑھ گئی اس کی وجوہات کیا ہے اس میں ظاہر ہے ایک تو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے اب آپ نے اکارڈنگ ٹو دا نیو ریگولیشنس کیپٹل ایڈوکیسی کے حوالے سے جس میں بازل ٹو کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو پہلے سورسز بینک کو چیپر فنڈنگ پہ اویلیبل تھے سیکورٹائزیشن کے حوالے سے اب اس کی اویلیبلٹی ایک طرح سے سسپیکٹ یا مشکل ہو گئی ہے تو یہاں پر اس حوالے سے فنڈنگ کاسٹ جو بینکوں کی بڑھ گئی ہے تو یہ بھی امپیکٹ ڈالتی ہے پروفٹیبلٹی پہ جو مارگیج کے لیے ہے اور اس کے اندر جو تیسرا فیکٹر ہے جو اگین بہت اہم ہے وہ ہے کاسٹ آف رسک اس سارے کرائسز نے ہمیشہ آپ کو بار بار اس چیز کو مینشن کیا گیا ریپیٹ کیا گیا کہ رسک فیکٹر اب ابھر کے سامنے آیا ہے اور رسک کو مینیج کرنا اور اس مینجمنٹ میں اوورال ایک کاسٹ انوالو ہے اور اس کاسٹ کو آپ اپنے کاسٹ اسٹرکچر میں جو آپ کا اوورال آل کاسٹ ہے اس کے اندر جب تک اکاؤنٹ فار نہیں کریں گے بلٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کی ٹرو کاسٹ سامنے نہیں آئے گی تو کاسٹ آف رسک بھی ایک طرح سے اب بہت اہم ہے اور اس کو بینکوں نے مد نظر رکھنا ہے اور اس کو فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینکس ریگولیٹرس اب دیکھ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری میں کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ہم نے آپ کو ایک لیکچر میں اگر یاد ہو تو ہم نے امیرکا میں ایک کنزیومر پروٹیکشن ایجنسی کی بات کی تھی اور یہ ایک ٹرینڈ اب دوسرے ممالک میں بھی آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کنزیومر consumer کے کنزیومرز ہیں اور خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر میں ان کی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے پراپر ریگولیشنز ہونے چاہیے مثال کے طور پر پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے کہ یہ جو پری پیمنٹ کا کانسیپٹ ہے مارگیج لونز میں کہ ایک کسٹمر اپنے لون کو پری پی کرنا چاہتا ہے وقت سے پہلے پے کرنا چاہتا ہے تو نارملی بینکس یہاں پر ایک پینلٹی چارج کرتے ہیں چارج کسٹمر سے لیتے ہیں تو یہ ایک خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انجسٹ ہے اس چارج کا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ایک کسٹمر اگر وقت سے پہلے پیمنٹ کر رہا ہے تو بینک کے لیے تو ایڈوانٹیج ہے کہ بینک کو اس کے فنڈس واپس مل رہے ہیں اور یہ بینک کی اپنی سوابدیپ پہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے ان فنڈس کو اس جو میچیورٹی مس میچ کو مینیج کرتے ہیں تاکہ وہ کسٹمر کے اوپر برڈن نہ ڈالیں کسٹمر سے ایک سے پنلٹی چارج کے اس کو ریکور نہ کریں ان کا اپنا جو ایک سے کیش ہے جو اپنی اپنی ان کی جو ریونیوز اور اس کے ساتھ انپٹ اور آؤٹ پٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ جو فیکٹرز ہے اسی طرح ریٹس کی بھی اب بات ہو رہی ہے کہ ریٹ جو کسٹمر کو چارج کیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی سی ریگولیشن آنی چاہیے تاکہ بینک اپنی مرضی سے آل دو یہ مارکیٹ میکینزم کی بات ہوتی ہے لیکن اس میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک ریزنیبل ایک ایڈیکویٹ لیول کے ریٹس چارج ہونے چاہیے تو ہم جب یہ چار فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اب یہ چیلنجز جو ہیں بینکوں کے سامنے مارگیج انڈسٹری میں ہیں اب ان چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے اگر آپ نوٹ کریں گے یہ اسٹڈی چاہے یورپ میں امریکہ یا جاپان میں کی گئی ہو لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز پاکستان کے کانٹیکٹس میں بھی امپورٹنٹ ہیں پاکستان سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی کے حوالے سے جو تقریباً ففٹی پلس تھے ان کے جو سینئر ایگزیکٹوس تھے جو اس ایک طرح سے مارگیج فائنانس میں انوالو تھے ایکٹیو تھے ان سے مختلف سوالات کیے گئے اور ان سے ایک طرح سے فیڈ بیک لیا گیا کہ ان چیلنجز کو ان چاروں فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے موونگ فارورڈ ڈاؤن دا روڈ فائیو ایئرس آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی آپ کس طرح ان چیلنجز کو ایڈریس کریں گے صاف بات ہے کہ اگر آپ نے مارگیج بزنس میں رہنا ہے اس بزنس میں پروفٹیبلٹی آپ نے جنریٹ کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے یا فرینکلی آپ آل ٹوگیدر ایگزٹ کر جائیں آپ بزنس کو چھوڑ دیں کسی دوسرے سیگمنٹ میں چلے جائیں لیکن اگر آپ نے مارگیج انڈسٹری جو کہ ہم بعد میں بات کریں گے اس کی اہمیت صرف ایک بینک میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے بلکہ اس میں ایک سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کا بھی ایلیمنٹ ہے تو اس سارے فیکٹرس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو میجرس آپ کہہ لیں جو اسٹیپس ان ریسپونڈنٹس نے دیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی سیلز کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور کیپبلٹی ہے ہم نے اس کو بڑھانا ہے دوسرے نمبر پہ جو چیز آئی انہوں نے کہا جی ہم نے کراس سیلنگ کرنی ہے ہم نے کراس سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مختلف پروڈکٹس کو ایک طرح سے اس کے ساتھ بنڈل کر کے دینا ہے تیسرا یہ ہے کہ ریموٹ چینلز کو ہم نے استعمال کرنا ہے جب ہم ریموٹ چینلز کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر دوسرے ملکوں میں بھی اور پاکستان میں بھی برانچ کا جو ایک ڈسٹریبیوشن اور ڈلیوری چینل ہے وہ ایک اہمیت کا حامل ہے زیادہ تر ٹرانزیکشن یہاں ہوتی ہیں لیکن اب ریموٹ چینلس جب ہم اس میں ای ٹی ایم کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کال سینٹرس کی بات کرتے ہیں ہم دوسرے فیس ٹو فیس چینلس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ضرورت ہے کہ ہم ان ریموٹ چینلس کو استعمال کریں اس میں جو ایک اور فیکٹر سامنے آیا وہ تھا پرائسنگ کا اور رسک مینجمنٹ کا رسپونڈنٹس نے کہا جی اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پرائسنگ میکینزم کو مزید امپروو کریں اور ہم اس کو ڈیولپ کریں اور اس میں جو چیز مینشن کی گئی وہ تھی کسٹمر اور ہم جب اس میں دوسرے آئٹمس کی بات کرتے ہیں تو جو چیز جی سامنے آئی ریسپونڈنٹ کی طرف سے جو فیڈ بیک ملی وہ یہ تھا کہ مڈل اور بیک آفس کو فیسلٹیز جو ہیں جو آپریشن ہے ایک طرح سے ان کو آپٹیمائز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کو بھی آپٹیمائز کیا جائے آئیے ہم ان سارے میجرس کو جو کہ پرپوز میجرز ہیں اور جو کہ ان ریسپونڈنٹس نے بینک کے سینئر ایگزیکٹوز نے کہا ہے ان پہ ذرا مزید نظر ڈالتے ہیں جب ہم سیلس کی پروڈکٹیوٹی کی یا اس کی ایک طرح سے کیپبلٹیز کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرح سے کراس سیلنگ کرنی ہے اس اسٹڈی کے دوران جو ایک چیز اور دیکھی گئی کہ نارملی جب یہ بوم پیریڈ تھا جو مارگیج انڈسٹری میں بینکس اپنے پروڈکٹس کو آفر کرتے تھے اس کے تین طریقے کار تھے اس میں پہلا یہ تھا کہ اسٹینڈ الون بیس پہ مارگیج کا پروڈکٹ آفر کیا جاتا تھا اب ظاہر اسٹینڈ الون بیس پہ وہ پروفیٹیبل ہوتا تھا یا دوسرا جو ایک طریقے کار تھا یا دوسری اپروچ تھی وہ تھی ہک اسٹریٹیجی کی ہک اسٹریٹیجی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ اس کو دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ سیل کرتے ہیں ٹو ایکوائر دا کسٹمر اور اس میں بہت زیادہ ریٹرنس کے اوپر کیئر نہیں کی جاتی تھی تو تیسرا اسپیکٹ ہائبرڈ کا ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ مختلف پروڈکٹس کو ایک طرح سے بنڈل کر کے آفر کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو مارگیج کا پروڈکٹ ہے اس کو بھی اتنا ہی پروفیٹیبل ہونا چاہیے جیسے دوسرے پروڈکٹس ہیں تو جب ہم نے سیلز کی پروفٹیبلٹی کی پروڈکٹیوٹی کی اور ان کی کیپبلٹیز کی بات کی تو اس میں ظاہر ہے جو چیز سامنے آئی کہ آپ نے اپنی کراس سیلنگ کو امپروو کرنا ہے آپ نے جو مختلف کراس سیلنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ مختلف پروڈکٹس اپنے کسٹمر کو آفر کرنے ہیں اور اس کا ذکر اکثر دفعہ ہوا ہے کہ شیئر آف دا والٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر یہ ہوتا ہے اور اگر ہم دوسرے کراس سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ کریڈٹ کارڈس ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹس ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں وہ انشورنس کے پروڈکٹس ہیں تو یہ ساری چیزیں جو دوسرے پروڈکٹس ہیں کراس سیلنگ کے اس میں آتی ہیں پھر جو اس میں ایک اور چیز سامنے آئی کہ آپ نے کس طرح نئے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا ہے لیکن نئے پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ میں ریسپونڈنٹس نے یہ کہا کہ ان کے پاس جو ظاہر ہے اس وقت انڈر دا سرکمسٹانسز بجٹ کنسٹرینس ہے وہ نئے پروڈکٹس ڈال نہ نہیں سکتے موجودہ پروڈکٹس ہیں وہ کسی حد تک ان کا پرپز سرو کر رہے ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے ان پروڈکٹس کو ایک طرح سے جو نان فائنینشیل پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ انٹروڈیوس کر کے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے کی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کیا جائے یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو پیکیجز ہیں اس کو بنڈل کر کے ایک طرح سے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے تو یہ چیزیں جو تھیں اس حوالے سے سامنے آئیں اور جب ریموٹ چینلز کی بات ہوئی تو اس میں جو کچھ ریموٹ چینلز ہیں خاص طور پہ کال سینٹر اور انٹرنیٹ ابھی تک بینک اس کو ایک طرح سے انفارمیشن سینٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو ریسپونڈنٹس نے یہ کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چینلز ہیں پری سیل کے طور پہ استعمال ہوں کہ جہاں جب کسٹمر کو ٹارگیٹ کیا جائے کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو ان چینل کے تھرو کیا جائے اور ایکچولی جب سیلس ڈیل کانکلوڈ ہوں تو وہ آ کے برانچ کے اندر ہوں تو ان ریموٹ چینلس کو ویسے بھی کیونکہ اس میں بینک کی فکسڈ انویسٹمنٹ انوالو ہے اس کو اور زیادہ پروڈکٹیو بنانے کے لیے اور آپ کی سیلس اور مارگیج کی پروفٹیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے اس کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کرنا ہے اس کے بعد جو تیسرا آئٹم ہم کے ساتھ ڈسکس کیا تھا میجرس کے حوالے سے جو یہ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں یہ ریسپونڈنٹس جن کی اسٹڈی ہوئی تھی وہ تھا پرائسنگ کا اور رسک مینجمنٹ کا پرائسنگ میں بات کی گئی کسٹمر بیسڈ پرائسنگ یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور یقیناً آپ نے مارکیٹنگ کے کورس میں اس کو پڑھا ہوگا لیکن بریفلی آئیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پرائسنگ شوڈ بی کسٹمر بیسڈ تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا پیچھے اسپرٹ کیا ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے تو اس کو اگر ہم بریفلی سمپل ٹرم میں ڈیفائن کریں کمپیئر کرتے ہوئے کہ نارملی جو پرائسنگ ڈٹرمن ہوتی ہے وہ کاسٹ پلس فیکٹر پہ ہوتی ہے جو پرائس ایک پروڈکٹ کی یا سروسز کی ڈٹرمنگ کی جاتی ہے اس کے سامنے جو ڈٹرمن کرنے والا ایک طرح سے مینیجر ہوتا ہے یا جو ذمہ دار ایک طرح سے اسٹاف ہوتا ہے وہ اپنی کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر سرٹن مارک اپ ایڈ کر کے پرائیس ڈٹرمنٹ کر لیتا ہے یہ بظاہر بہت سمپل کانسپٹ ہے اور زیادہ تر یہی پریولینٹ ہے لوگ اسی مکینزم کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس پرٹیکولر اپروچ کے اندر کچھ ڈرا بیکس ہیں خاص طور پہ یہ ڈرا بیکس یہ ہیں کہ آپ اس میتھڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ اپنے پروڈکٹ کو اوور پرائز کر دیں اگر آپ اوور پرائس کریں گے تو آپ مارکیٹ شیئر لوز کریں گے آپ کسٹمر لوز کریں گے آپ ریونیو لوز کریں گے یا دوسری صورت میں آپ اس کو انڈر پرائز بھی کر سکتے ہیں انڈر پرائز کریں گے تو اس کا بھی امپیکٹ وہی آئے گا ایڈورس آپ کی سیل کے اوپر آپ کے ریونیو کے اوپر تو ان ڈرا بیکس کو جو بظاہر یہ سمپل ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسرا کانسیپٹ سامنے آیا جو آلٹرنیٹ پرائس بیسڈ کسٹمر بیس پرائسنگ کا وہ ہے ای وی سی کا کانسیپٹ جب ہم ای وی سی کی بات کرتے ہیں تو ای وی سی جو ہے اکنامک ویلو فار کسٹمر اس ان وے آلٹرنیٹ ٹو جو نارمل جو ایک کاسٹ پلس کا جو پرائسنگ کا جو ایک طرح سے کانسیپٹ ہے جو اسٹریٹجی ہے اس کے مقابلے میں یہ کسٹمر بیسڈ ایک طرح سے اپروچ ہے اور ظاہر ہے جب ہم نے بات کی کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسٹمر بیس پرائسنگ میں آپ کمپیٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس اور سروسز کے ساتھ اور کسٹمر کو وہ ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں جو اس کو ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز پروڈکٹ ملتی ہے تو اس کا طریقہ کار مختصرا سمپلی یہ ہے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ اپنے پروڈکٹ سے یا اپنی سروس سے کسٹمر کو کیا ویلو پرووائڈ کر رہے ہوں گے ایز کمپیئر uh, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک طرح سے کوانٹیفائی کرنا ہے کوانٹیفائی کر کے جب آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کیا کیا وہ ویلو اس کا کسٹمر کے لیے جو انسینٹو ہے ایز کمپیئر کمپیٹنگ پروڈکٹس جو ہے کہ وہ کیوں اس طرح شارٹ فال یا اس کے اندر جو ایک طرح سے سرپلس ہوگا وہ کس طرح جنریٹ ہوگا اس کی ایک کانکریٹ مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ایک کمپنی ایک طرح سے جو سیل کرتی ہے تو کسٹمر کو وہ 200 ڈالر سے کاسٹ کرے گا اس کے برعکس اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے میں اوور دی لائف آف دا پیریڈ اس کو 600 ڈالر کی سیونگ ہوگی سے ان ٹرمز آف اس کی جو بہتر ریلائبلٹی ہے اس کی ریپیئرس کا جو کانسیپٹ ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب اس کو 600 ڈالر کی سیونگ ہوگی تو اس کا جو نیٹ سرپلس ہے وہ ایک طرح سے 400 ڈالر ہوگا اب آپ نے اس 400 ڈالر کے سرپلس کو ایک طرح سے بیس بنا کے کسٹمر کو ایڈوائز کر کے ایجوکیٹ کر کے بتانا ہے کہ تمہیں یہ چار سو ڈالر کا سرپلس مل رہا ہے ہمارے پروڈکٹ کو یوز کرنے میں لیکن ظاہر ہے جب آپ اس کی پرائسنگ فکس کریں گے تو چار سو ڈالر کے حساب سے نہیں کریں گے اس لیے کہ اگر آپ نے چار سو ڈالر کے بیسس پہ پرائس فکس کر لی تو کسٹمر کو انسینٹو ختم ہو جائے گا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر وہ پرائس آپ دو ڈالر کی بھی فکس کریں تو پھر بھی آپ کسٹمر کے لیے 200 ڈالر کا ایکسٹرا ایک طرح سے سر پلس کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے انسینٹیو ہوگا کہ وہ ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز اس ویلیو کو جو آپ اس کو آفر کر رہے ہیں اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کرے اور آپ کے پروڈکٹ کو استعمال کرے یہاں جو چیز خاص طور پر مینشن کرنے والی ہے کہ ظاہر ہے آپ کاسٹ کو اگنور نہیں کر سکتے دیر ہیز ٹو بی اے کوسٹ فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ لیکن جب آپ کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ای وی سی کے حوالے سے اگر کی کاسٹ کور نہیں ہو رہی اور جو کسٹمر کو آپ آفر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کے فیچرز کو پروڈکٹ کے ڈیزائنس کو ایک طرح سے اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں اور اپنے کاسٹ اسٹرکچر کو ریوائز کریں تاکہ آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ کسٹمر کو آپ ای وی سی کے تحت ایک ویلو دے سکیں ایز کمپیئر ٹو کمپیوٹنگ پروجیکٹ اس کے ساتھ, ساتھ تب جب ظاہر ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاسبل نہیں ہے اور اب جو بینکوں کا سلسلہ اور ہم نے بات کی تھی کاسٹ آف فنڈنگ کی تو اس کو خاص طور پہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ کی فنڈنگ کاسٹ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور اس کے ساتھ انٹرمیڈیشن کاسٹ بھی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے کاسٹ اسٹرکچر کو بہت ڈریسٹیکلی ریویو کرنا پڑے گا اور یا اپنے پروڈکٹ کے فیچرز کو اس طرح بلڈ کرنا پڑے گا کہ کسٹمر کو آپ اور زیادہ ویلیو جنریٹ کر کے دے سکیں اور آپ کمپیٹ کر سکیں کسٹمر کو ایکوائر کرنے کے لیے اور کسٹمر کو ریٹین کرنے کے لیے ضرورت ہے اس کی ایک اور مثال ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ جب ہم ایک کو کرنا چاہتے ہیں ایک سارٹ sort آف of جو کہہ لیں کہ اسپیئر پارٹ ہے وہ بہت ساری کمپنیز ہیں اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچر کا جو کانسپٹ ہے او ای ایم کا ایک کمپنی ہے جو اپنے پروڈکٹس کو ان ایم کو ایک طرح سے سیل کرنا چاہتی ہے مارکیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن یہ دیکھا گیا کہ او ایم کی مارکیٹ میں بہت سے زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں اس فیسلٹی کو ان ہاؤس ڈیولپ کرنے کے لیے سے ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر کا خرچہ آتا ہے ان ہاؤس یا باہر سے بائی کریں تو آپ کا جو وہ کسٹمر فرض کیجیے جو کہ کسٹمر بیس پرائسنگ کا فالو کرتا ہے وہ آفر کرتا ہے ان او ایمز کو کہ آپ بلڈ کرنے کے بجائے ہم سے لیں تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو چھوٹے کسٹمرز ہیں ان کو تو ظاہر آفر دے دیں گے لیکن اگر آپ بڑے کسٹمرس کو کس طرح جو ان کا انسینٹو ہے ہنڈریڈ ففٹی تھاؤزینڈ ڈالر کو خرچ کر کے ان ہاؤس بلڈ کرنے کا آپ ایک طرح سے اس انسینٹو کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرتے ہوئے آپ اس کو یہ آفر کریں جس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں بلک ڈسکاؤنٹ کا آپ اس کو کہیں گے کہ جی انیشیل ون ڈالر پہ آپ کو جو جو یونٹس ہوں گے اس پہ ہم آپ کو بیس ڈالر چارج کریں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ون تھاؤزنڈ ہوگا اس پہ پندرہ ڈالر پر یونٹ چارج کریں گے اور اس کا جو نیکسٹ ہوگا دس ڈالر پر یونٹ چارج کریں گے تو اس طریقے سے اس والوم ڈسکاؤنٹ سے اس بنڈلنگ سے آپ اویم مارکیٹ کو بھی کیپچر کر لیں گے ان کے لیے بھی یہ انسینٹو ہوگا کہ وہ ان بلٹ کرنے کے بجائے وہ بائنگ آپ سے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو چھوٹے مینوفیکچرر ہیں ان کے لیے تو آلریڈی انسینٹو آپ نے کر دیا گیا ہے تو ان کانکریٹ ایگزامپل سے جو کسٹمر بیس پرائسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ کسی حد تک آئی ہوپ کہ کلیئر ہوتا ہے اور اس چیز کو ظاہر ہے اب بینکوں نے ایک طرح سے فالو کرنا ہے یا بینکوں نے اس کو پر کام کرنا ہے اور اس میں خاص طور پہ جو آپ کی مارکیٹنگ ٹیم ہے ان کو کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے ایک اور چیز یہاں بتانا ضروری ہے کہ ظاہر ہے یہ بظاہر یہ کانسیپٹ بہت سمپل لگتا ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں اتنا سمپل نہیں ہے کیونکہ جب ہم ویلو ڈٹرمن کرنے کی بات کرتے ہیں تو مختلف سیگمنٹس مختلف کسٹمر کے ویلو ڈرائیورس ڈفرنٹ ہوتے ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں مارکیٹ میں اسٹیٹسکل ٹولس موجود ہیں ماڈلس موجود ہیں بہت سوفیسٹیکیٹڈ لیکن اس کے بغیر بھی اگر اس کانسیپٹ کو آپ اپلائی کریں تو کسی حد تک جنرلائز ٹرمس میں آپ کسٹمر کو کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس کو فائدہ بتا سکتے ہیں تو جب ہم نے کسٹمر بیسڈ پرائسنگ کی بات کی تو آئیے اب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں رسک مینجمنٹ کے کانسپٹ میں جو یہاں چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے پروسیسز کو آپ اپنے اپنا اپروچ کو ان ٹرمز آف سلیکشن آف دا کسٹمر امپروو کرنا ہے تاکہ جو سلیکشن پروسیس ہے اس کے اندر آپ رسک فیکٹر کو انکارپیٹ کریں اس کو اس طرح بلٹ ان کریں کہ انیشلی جو پہلے سلیکشن پروسیس میں بہت سی چیزوں کو آپ اوور کرتے تھے جس کی وجہ سے رسک کا فیکٹر جو ہے وہ وہاں پر ایک طرح سے ایڈرس نہیں ہوتا تھا تو اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس حوالے سے سلیکشن پروسیس کو ہمیں رسک کو لے کے آئیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ سلیکشن کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے مانیٹرنگ کی مانیٹرنگ آف دا پورٹ فولو اس میں بھی آپ کو وہ میتھڈس ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپروچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ آن آن گوئنگ بیسس آن ریئل ٹائم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پورٹ فولو کی ہیلتھ کیا ہے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ای آر ایم کے کانسیپٹ میں جو ڈیش بورڈ کی بات کی تھی اسکور کارڈ کی بات کی تھی تو وہی کانسیپٹ ہے تو یہاں اپلائی ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے تو جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہم نے آئٹم اسٹ میں کہا تھا وہ ہم نے مڈل اور بیک آفیس کی آپٹمائزیشن کا اور آئی ٹی کی آپٹمائزیشن کا اس کانسیپٹ میں جس کی ضرورت ہے کہ جب ہم کنزیومر فائنانسنگ میں مورگیج کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو پروسیس ہوتے ہیں ایک اوریجنیشن پروسیس ہوتا ہے اور ایک سروسنگ کا پروسیس ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان پروسیس کو ایک طرح سے اس کے اندر سیگمنٹائز کر کے اس کو آپٹمائز کریں اوریجنیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پروڈکٹ ڈیزائن کی بات ہوتی ہے اس کے اندر ایک طرح سے رسک مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے اور جب ہم سروس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ لٹیگیشن ہے اور ریکوری ہے تو ان کو سیگریگیٹ کر کے اسی کے حوالے سے جو آپریشن ہے آپ کس حد تک اس کو جیوگرافیکلی آپٹمائز کر سکتے ہیں اپنے بیک آفس کو کس حد تک آپ اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں آؤٹ شور کر سکتے ہیں تو یہ آلٹرنیٹیوز ہیں جو ریسپونڈنٹس نے بتائے لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اس چیز کو مینشن کیا کہ ہم ان ایریاز میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے بغیر آپٹیمائزیشن کے بغیر یہ مقصد حل نہیں ہو سکتا اور جب ہم آئی ٹی آپٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جو اس میں سامنے آتی ہے کہ آپ کا جو لوکل سیٹ اپ ہے اگر آپ کا جو پلیٹفارم ہے اس کے اندر بہت سی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے اگر آپ اس کو کنسالیڈیٹ کر لیں تو نہ صرف آپ کاسٹ کٹنگ کریں گے کاسٹ امپروو کریں گے بلکہ اوور جب ہم کسٹمر ویو کی بات کرتے ہیں کسٹمر کا ایک طرح سے میکرو ویو کی بات کرتے ہیں اس میں آسانی ہو جائے گی اور آپٹومائز آپ اس میں بھی جاگرافیکل آپٹمائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ہم اگر ایک آپ کو ایگزامپل دیں پاکستان میں کچھ بینکس ہیں جہاں ان کے آئی ٹی سینٹر اس حوالے سے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا مین ہب جو ہے وہ نارملی سنگاپور یا ہانگ کانگ میں بیس کرتا ہے تو اس سے بہت ساری جیسے بینیفٹس ملتے ہیں کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے اور ان ریل ٹائم بیسس آپ اپنے ڈیٹا کو کیپچر کر کے اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں تو یہ جو آئی ٹی آپٹیمائزیشن کا کانسیپٹ ہے اس طرح اس کو ہم نظر رکھتے ہیں اور ہم جب آئی ٹی آپٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہم نے اس اہم آسپیکٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سارے فیکٹرز کو کرنا ہے اب جب ہم نے سارے جو پانچ چھ یا سات جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اس کو میجرس کو جو اڈاپٹ کرنا ہے جو رسپونڈنٹس نے بتایا تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹیل بینکس ایک طرح سے ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہیں 2009 میں اب انہوں نے بہت میجر پالیسی ڈسیزنس لینے ہیں کہ یہاں سے اگلے پانچ سال کے لیے جو انہوں نے ان میجرس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے تو سب سے جو اہم چیز سامنے آئی ان میجرس کے حوالے سے کہ اب جو بینکس ہیں ریٹیل بینکس جو آفر کر رہے ہیں مارگیج کی فیسلٹیز وہ اسٹینڈ الون بیس پہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اب حالات بدل گئے ہیں پہلے جو کہ مارگیج ایک گروتھ انجن تھا گروتھ ڈرائیور تھا اور آپ کا جو کریڈٹ بیس ماڈل تھا جس کی وجہ سے جنریٹ کرتے تھے اور آپ فنڈنگ کاسٹ کی پرواہ نہیں کرتے تھے آپ اپنی ٹریجری سے بورو کر لیتے تھے یا انٹر بینک میں جا کے آپ بورو کر لیتے تھے کیونکہ اس وقت آپ کو ریٹرنز اتنے زیادہ مل رہے تھے تو وہ آپ کو ایک طرح سے بیٹر نہیں کرتا تھا لیکن اب اس نئے ماڈل کے تحت یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو ہائیبرڈ اپروچ لینی ہے آپ نے ہائیبرڈ اپروچ لے کر آپ نے اس مارگیج کے پروڈکٹ کو آگے بڑھانا ہے اس کی پروفٹیبلٹی کو سسٹین کرنا ہے اس کو دوبارہ اگر اس لیول پہ آپ کم از کم نہیں لا سکتے تو ایک ڈیسنٹ لیول پہ واپس لے کے آئیں اس میں وہ بینک اب خاص طور پہ ان کی اہمیت ہو جائے گی جو کہ ڈپازٹ بیسڈ ہیں جن کے پاس ایک اپنا ڈپازٹ کا بہت بڑا بیس ہے ڈپازٹ مکس ہے ان کے پاس اور ڈپازٹ مکس کی وجہ سے ان کی جو فنڈنگ کاسٹ ہے وہ ایک اتنی کمپیٹیٹو ہے کہ وہ اگر مارگیج کے پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ کمپیٹیٹو پرائسنگ اپنے کسٹمر کو آفر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ اسٹینڈ الون بیس پہ اب پروفٹیبلٹی جو ہے ایک مارگیج یونٹ کی وہ پاسبل نہیں ہے اور وہ بینک جن کا ڈپازٹ کا ایک طرح سے بیس ہے وہ ان کو ایڈوانٹیج ہے پاکستان میں ظاہر ہے دیکھا گیا ہے کہ بینکس نارملی ڈپازٹ کی بات تو کرتے ہیں لیکن ڈپازٹ پروڈکٹس کے حوالے سے اس کے اندر کسٹمرس کو انسینٹو دینے کے حوالے سے سیونگ کے حوالے سے ان کے ایفرٹس جو کہ ہونے چاہئیں اس نیچر کے حوالے سے اس ارجنسی کے حوالے سے وہ نظر نہیں آتے اگر وہ بینک خاص طور پہ پاکستان میں جو مارگیج کی اس یونٹ کو مارگیج کے سیگمنٹ کو مارگیج کی بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ان میجرس کو سامنے رکھنا پڑے گا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ بینکس جو اسٹینڈ لون کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے جو صرف ہاؤس بلڈنگ کی بات کرتا ہے ظاہر ہے اب اس کو ایک طرح سے یہ کنسٹینٹ اس کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے لیکن وہ بینکس جو مارگیج کی فیسیلٹیز آفر کر رہے ہیں ان کے لیے یقیناً اپارچونیٹیز ہیں کہ وہ ان سارے ایریاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس کو اپٹمائز کریں اپنے ایفرٹس کو بڑھائیں اور اپنی جو ان کی جو اپروچ ہے اس کے اندر ایک میجر چینج لے کے آئیں جب ہم نے ساری بات کی تو آئیے پھر ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس کو ایک کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہیے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ کیا ہے ہم اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں لیں کہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اور جب ہم نے اگر آپ کو یاد ہو بیس آف دا پیرامڈ کی بات کی تھی تو اس میں ہاؤسنگ سیکٹر کی ایک اہمیت ہے یہ ایک بہت بڑا بیس آف دا پیرامڈ فور بلین پلس کی جب ہم نے آپ کے ساتھ کچھ لیکچر میں شیئر کیا تھا کہ وہ لوگ کیا ہیں ان کی کیا نیڈز ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان کا کیا ایک طرح سے اسپینڈنگ لیول ہے اس میں جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے یہ ایک طرح سے ٹرانسپورٹیشن سے زیادہ انرجی سے زیادہ اور ٹرانسپورٹیشن سے کم ہے لیکن اٹس اے میجر سیکٹر اور اراؤنڈ تھری بلین ڈالرس کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک طرح سے جو اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر مارگیج پیمنٹس ہیں امپلوڈیڈ رینٹس ہیں ریپیئرز ہیں یا مارکیٹ ہے اور ان کنٹری لائک انڈیا دس از اراؤنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف سکسٹی ٹو بلین ڈالرس یہ وہ جو بیس آف پیرامڈ کے مختلف سیگمنٹس ہم نے آپ سے ڈسکس کیے تھے جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان کے لیے اس کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ جو مارگیج فائنانسنگ کا جو ایریا ہے وہ بینکس جو مائکرو فائنانس میں حالانکہ انوالو نہیں ہیں کمرشل بینکس ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی اسٹریٹجیز کو ایک طرح سے نئی اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کریں اڈاپٹ کریں اور اس کا جو بیس آف پیرامڈ کا جو پاکستان میں ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروڈکٹس کو اپنی پالیسیز کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ اس سیگمنٹ کو بھی اپروچ کر سکیں یہاں جو چیز منشن کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی 30% پرسینٹ پاپولیشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کچی آبادیوں میں رہتی ہے یہ کچی آبادیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جس جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹائٹل نہیں ہوتا ان کی ملکیت نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی وہاں سے ہٹائی دیے جا سکتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو کچی آبادیاں ہیں جس کو اسکوائٹر سیٹلمنٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے ان کے اوپر فوکس کر کے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ایک طرح سے کر کے ٹارگٹ کیا جائے اور اس چیز کو ایک طرح سے کوشش کر کے ان کو اپروچ کر کے ان کو وہ ٹائٹل دلوا کے یا ان کو فارملائز سیکٹر میں لا کے اس میں جہاں تک ہم ہاؤسنگ کی نیڈس کی بات کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا اس کی نیڈس ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے اس کا پوٹینشیل ہے اور اس میں جو ہم نے رپورٹ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی آئی ایف سی کی اس میں خاص طور پہ پاکستان کا ذکر اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں ایک یونیک سیچویشن ہے ایس کمپیئر ٹو نیبرنگ کنٹریز لائک بنگلہ دیش اور انڈیا کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اربن ایریاز میں ہیں اس سیگمنٹ کے لوگ وہ ایک طرح سے نان اربن ایریاز ولیجز میں یا کہلیں قصبوں میں نہیں ہے بلکہ میجر سٹیز کے اندر کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے پاکستان میں ایک این جی او کا ذکر کیا وہ این جی او جو ہے خاص طور پہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہا ہے اور انہوں نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف آپ سن کے میرے خیال سے حیران ہوں گے سیون ہنڈریڈ ڈالرس جو تقریباً چھپن ہزار روپیہ بنتا ہے پچپن یا ساٹھ اس کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ پرووائڈ کی ہے اور اس میں ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی فائیو ڈالر جو ہے انیشیل ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے اور باقی جو ہے فائیو سیونٹی فائیو ڈالر جو ہے وہ ایٹ ایئرس میں ایکول منتھلی انسٹالمنٹس میں ایک طرح سے ری کرنا پڑتا ہے جو پر منتھ چودہ ڈالر سے زیادہ نہیں بنتا تو یہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے آئیڈیا اور وہ بڑا سکسیسفل ہے اور وہ کافی کمیونٹیز میں جا کے کافی لوکلز علاقوں میں جا انہوں نے اس چیز کو کیا ہے اور اس کا سکسس ریٹ دیکھتے ہوئے کچھ کمرشل بینکس بھی جو پاکستان میں ہیں وہ بھی اس بزنس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے انٹرسٹ انہوں نے شو کیا ہے کہ ہم بھی اس سیکٹر میں آ کر کس طرح کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ بزنس کیس بنا کے اس کے اندر ایک طرح سے اہمیت حاصل کر سکتے ہیں جو یہاں جو چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کچی آبادیوں کی بات کرتے ہیں ایک اس کا ایک اپنا ڈائنمکس ہے جو سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ یہ انفارمل سیکٹر ہے جو کچھی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ظاہر ہے ان کی نیڈز وہی ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سوشل اسکیمز آتی ہیں تو چونکہ جن جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں یہ اس سے محروم ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس فارمل ٹائٹل نہیں ہوتا جس کو ڈیٹ کیپیٹل کا نام دیا گیا ہے ساری ڈیولپنگ کنٹریز میں انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہیوج ڈیٹ ہے جس کو ہی رو کے ڈی نے بھی مینشن کیا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ڈیٹ کیپیٹل کا اگر اس کو ایکٹیویٹ کر لیا جائے تو کتنی زیادہ ویلیو جنریٹ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اس کے اندر ڈرا ہیں جو کنسٹرینٹس آتے ہیں جو کچھی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو جو سوک امیونٹیز ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سیوریج لائن پرووائڈ کرنی ہے ان کو الیکٹریسٹی کا کنیکشن دینا ہے ان کو گیس کا کنیکشن دینا ہے ان کو پانی کا کنیکشن دینا ہے تو وہاں پر یہ پرابلم ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کہ جن جگہوں پہ رہ رہے ہیں ان کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے تو پھر ان سے اگر آپ نے کچھ چارجز لینے ہیں چاہے وہ چارجز کتنے نامنل کی نہ ہو وہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے پاکستان کے جو بینکس ہیں اس سیکٹر کو بھی مد نظر رکھیں وہ اپنا جو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ بڑے شہروں میں بڑے کسٹمرس کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ اس سیکٹر کو بھی دیکھیں اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے اپنی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی نئی پالیسیز کو ایک طرح سے اس کے اندر انڈپ جانے کی ضرورت ہے اور ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ ظاہر ہے ایک کانٹریبیوشن کر سکیں گے اپنی اکانومی کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو بھی آپ ایک طرح سے پرفارم کر رہے ہوں گے تو اس کو جب ہم سارے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں اور پاکستان میں ظاہر ہے اس چیز کی اہمیت ہے کہ ہاؤسنگ کے سیکٹر کو ہم مد نظر رکھیں اور جو لوگوں کی ہاؤسنگ کے نیڈس ہے ایک طرح سے اس کو کیٹر کریں تو بینکوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایریا کا بھی توجہ دے جب ہم سارے کو اب ایک طرح سے سمرائز کریں تو یہ جو مارگیج کا جو کانسیپٹ ہے ہاؤزنگ کا کانسیپٹ ہے اس میں صرف بزنس کی اپرچونیٹیز نہیں ہے اس میں صرف پروفٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کمیونٹی کو بھی ایک طرح سے سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو ہمارا انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہے وہ ہوگا آٹو لون کے حوالے سے جب ہم آٹو لیزنگ اور فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو اس کے لیے کوئی بات جو ہے کہ ہمیں پہلے اپنے کانٹیکس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو آٹو انڈسٹری ہے اس کی کیا ڈائنامکس ہیں ایز اے بینک اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک آٹو لون کا پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو آفر کرنا ہے تو پاکستان کی جو آٹو انڈسٹری ہے اس کی کیا ڈائنمکس ہے جیسے کہ جو فگر سامنے آئی ہیں ریسنٹ اس میں آٹو انڈسٹری ایز اے 2.8% پوائنٹ ایٹ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایپسولوٹ فگر ہے وہ 3.6 پوائنٹ سکس کی ہے جو انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے جی ڈی پی میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایک اور چیز ہے کہ وہ جو مینوفیکچرنگ کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر اس کا کانٹریبیوشن ٹو دی ایکسٹینٹ آف 16% ہے تو یہ جو نمبرز ہیں یہ اس کی اہمیت کو جاگر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں انڈسٹری کتنی ڈائنامکس ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور بینکوں کے لیے جب پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ اور سروس آفر کرنے کی بات آتی ہے آٹو لون کے حوالے سے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کون سے کی پلیئرز ہیں اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے کی پلیئرز دوسرے رسپیکٹ میں بینکس کے کسٹمر ہوتے ہیں ان کے کارپوریٹ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے کمرشل کسٹمرز ہوتے ہیں اس میں جو کی پلیئرز ہیں جو کہ جن کی ڈائنامکس جن کے آپس کی ریلیشن شپ جن کے آپس کی پالیسیز بہت اہمیت کی حامل ہیں وہ ایک طرح سے آٹو مینوفیکچررز ہیں خاص طور پہ جو میجر ہیں جن کو آپ کا ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ڈیٹیلس لے سکتے ہیں پانچ یا چھ میجر آٹو مینوفیکچرز کمپنیز ہیں جو کہ بسز بھی بناتی ہیں پیسنجر آ, ٹرکس بھی بناتے ہیں اور پیسنجر کارس بھی بناتے ہیں اس کے بعد جو اس کے اندر جو اہم اور ہے وہ آٹو ڈیلرس اور آٹو ڈسٹریبیوٹرز ہیں یہ ان کا بھی بہت اہم رول ہے کہ ان کی جو ڈائنمکس ان کی اپروچ ان کی پالیسیز اوورال سیکٹر کو امپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آٹو پارٹ مینوفیکچررز ہیں پاکستان میں جو کہ بہت ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کا بھی ایک سیکٹر ہے ان کی بھی اپنی ایک طرح سے ریکوائرمنٹس ہیں ہیں اور وہ انٹریکٹ کر کے اس سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آٹو پارٹ امپورٹرز ہیں اور ڈیلرز ہیں جو کہ پاکستان کے کانٹیکٹ میں یہ کہا گیا ہے مور دین آٹو پارٹس ابھی بھی باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے سیکٹر ہے جس کو جس کی ڈائنمکس کو جس کی انٹریکشن کو ہم نے ایز اے بینکر مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد جو ایک اور پلیئر جو ہیں وہ ہیں انشورنس کمپنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کار کی انشورنس کی کمپنی ہے ان کی بھی اپنی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ کار کا انشورڈ ہونا ضروری ہے جب آپ لوننگ کی بات کرتے ہیں. تو اس میں انشورنس کمپنی کی پالیسیز ان کے پروسیجرس ان کا پرائسنگ میکینزم یہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایکٹیو پلیئر ہے اس ساری انڈسٹری کے اندر وہ ہیں گراجز اور ریپیئر شاپس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اور اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے تو جب ہم ایک آٹو لون پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ڈائنامکس کو اس تناظر کو اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کو ہم نے مدنظر رکھنا ہے تاکہ ہمیں جب پالیسیز بنائیں پروڈکٹس ڈیولپ کریں تو ان کا جو ہے ان پٹ لیں انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ اب ہم آپ کے ساتھ جو آٹو لون کے حوالے سے سٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن ہیں وہ کچھ ڈسکس کریں اور اس کے بعد پروڈکٹ فیچرز کی بات کریں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ